واللہ عزیز حکیم صدق اللہ عظیم آج کے درس کا آغاز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سورہ انفال کی آیت نمبر سڑسٹھ سڑ سے کر رہے ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ جنگ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان اور اس جنگ میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ستر مشرقین گرفتار بھی ہوئے اب اس غنیمت کے بارے میں کیا کیا جائے اس کو استعمال کر لیا جائے یا نہ استعمال کیا جائے اور قیدیوں کو زندہ رہنے دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا یا تو پہلی شریعت پر عمل کرتے یا پھر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے کیا کرنا چاہیں مال غنیمت کے بارے میں تو سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یتیموں کا ہے مسکینوں کا ہے غریبوں کا ہے مسافروں کا ہے اور باقی چار حصے مجاہدین کے لیے لیکن قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہ آئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا, کیا, کیا جائے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعن نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سب کو قتل کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت بھولو کہ کل تک یہ تمہارے بھائی تھے آج اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا اور پھر صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی اور تجویز کوئی اور رائے تیسری بار جب آپ نے پوچھا تو سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی قوم کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو معاف کر دیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو ممکن ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اسلام قبول کر لے حضور نے پھر پوچھا بتاؤ بھی کسی کے ذہن میں تو اور تجویز تو حید عبداللہ بن رواحا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مزاج اپنے ذوق کے مطابق مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سب کو زندہ جلا دیا یہ مشورہ دیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق مشورہ دے رہا ہے اور یہ مت بولیں یہ مت بھولیں کہ یہ مشورے یہ آرا ان لوگوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ برندوں سے بھی بدتر سلوک کیا کسی کو گلیوں میں گسیٹا کسی کے سینے پر چٹان رکھ دی کسی کو انگاروں پر لٹا دیا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے وہ لوگ تھے دن کے بارے میں حضور صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے تھے سب کی آرا سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے آپ کے جانے کے بعد لوگ کے میں گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیں کس کی رائے پر عمل ہوتا ہے حضور باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہے حتیٰ کے دودھ سے بھی زیادہ نرم کر دیا ہے اور بعض کے دلوں کو سخت کیا ہے حتیٰ کے پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہاری مثال ابراہیم کی ہے اور عیسی علیہ اسلام کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا فمن تب علی تو نہ منی ومن اصانی تو ان الرحیم میرے اللہ ان میں سے جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو پھر س ان کا تو بڑا غفور الرحیم یوں ارض کیا یہ نہیں کہا اے لجو میری اتباع کرے اس کو تو نواز دے اور جو میری نافرمانی کرے اس کو ہلاک کر دے یوں نہیں کہا بلکہ یوں ارض کیا پون کبھی عنی اے میری اتباع کرے وہ تو مجھ سے ہے ممن اصوانی اور جو میری نافرمانی کرے فَإنَّكَ غفور الرحیم تو, تو بڑا غفور الرحیم اور فرمایا کہ ابو بکر تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے کہہ رہے تھے عیسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان تو عزب ہُھم انباد ان کا انتل عزیز الحکیم اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے حق ہے اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو, تو غالب اور حکمت والا ہے تجھے کون پوچھنے والا ہے, ندیس میں آتا ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیتِ کریمہ جاری ان تو انت عزیز الحکیم اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو, تو غالب اور حکمت والا ہے حضور رات یہ ای کریمہ پڑھتے رہے اور روتے رہے حضور کے سامنے تو اپنی امت تھی اے اللہ یہ جو میری امت ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے تیرا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اور اگر معاف کر دے تو پھر بھی تو غالب اور حکمت والے تجھے کو روک نہیں سکتا تو یہ تو فرمایا ابو بکر سے اور حضرت عمر سے فرمایا اللہ اکبر دونوں کو نبیوں سے تشویری دی فرمایا کہ اے عمر تیری مثال حضرت موسیٰ اور حید نو علیہ السلام جیسی ہے موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی فرعونیوں کے بارے میں برکت کو ختم کر دے ان کے کاروبار تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے فلاح یہ ایمان نہیں لائیں گے حتی رب جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اور علیہ اسلام نے کیا کہا تھا اللہ سے دعا کی تھی جب ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد بھی امت نہ سمجھی تو علیہ اسلام نے دعا کی تھی رب بھی نا تر الرز من ال اے میرے رب زمین پر کافروں کا نام و نشان بھی نہ چھوڑنا ان کا انتظر ہوں اگر دلو نے ان کو چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے بلا یل فاجر کفارا اور ان کے ہاں جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے احل میں دیکھ چکا میں نے ساڑھے نو سو سال ان کے درمیان گزارے اور ساڑھے نو سو سال ان کو سمجھایا میری نظروں کے سامنے کئی بچے پیدا ہوئے جوان ہوئے بوڑھے ہوئے مر گئے اور پیدا ہوئے اور پیدا ہوئے لیکن میں نے دیکھا یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان کے ہاں جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو دو قسم کا مزاج ایک مزاج حض ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نرم مزاج اور دوسرا مزاج حضرت موس علیہ السلام کا اور حض نو علیہ السلام کا یہ سخت مزاج اب دیکھیں دو نبیوں کی دو دو نبیوں کی مثالیں بہدور نے بیان فرما دی تاکہ کل کوئی نہ تو ابو بکر کے دامن پر انگلی اٹھائے اور نہ عمر فاروق کی طرف انگلی اٹھائے کہ کیسی سخت بات کہی اللہ نے دنیا میں مزاج بنائے کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے اب دیکھیے حضور کا انداز دیکھیے اور نفسیات دانی دیکھیے نفسیات پر نظر نہ ابو بکر ناراض ہوئے نہ عمر فاروق ناراض ہوئے ان کو مثال دے دی حضت ابراہیم اور حید عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو تشبیح دے دی حضرت موسا اور حید علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بعد رائے پسند فرمالی حضرت ابو بکر کی اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا بدر کے مشرقوں بدر کے قیدیوں کو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس پر یہ ایت کریمہ نازل ہوئی جو آج ہم نے خطبہ میں پڑھی اللہ فرماتے ماں کان لَهُ نبی حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئیں جب تک کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جا یہ دشمن ہے یہ جنگ ہے جنگ کو کھیل تو نہیں ہے اور بدترین دشمن کے ساتھ جنگ ہے تو فرمائے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو جب تک سرکش ظالم سنگ دل دشمن کا سر اچھی طرح کچل نہ دو تب تک اسے بھیل نہ دو تب تک اسے آزادی نہ دو تری دون ارزت دنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو بلید العرا اور اللہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے آپ دیکھیے تو یہ جو دونوں گروہ تھے ایک طرف حضرت ابو بکر اور کچھ دوسرے صحابہ اور دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب اور چند دوسرے صحابہ یہ جو دونوں گروہ تھے ان کی رائے اخلاص پر مبنی تھی کسی کی رائے بھی نفسیات پر ذاتی مفادات پر وہ مبنی نہیں تھی نفس پرستی پر مبنی نہیں تھی بلکہ اخلاص پر مبنی تھی جن حضرات نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کیا جائے ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ ان مشرقین کو اگر زندہ چھوڑ دیا گیا تو پہلے کی طرح پھر یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے فتن و فساد پھیلائیں گے اور کمزور مسلمانوں پر ستم ڈھائیں ان کے ذہن میں بات یہ تھی اور جن حضرات نے کہا کہ فدیا لے کر چھوڑ دیا جائے ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے ان میں سے بعض اسلام قبول کر لے چنانچہ ایسا ہوا ان میں سے کئی ایک نے اسلام قبول کر لیا اور دوسری بات جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ان سے جو فدیہ ملے گا اس فدیے سے غریب اور کمزور مسلمانوں کے مالی حالات معاشی حالات درست ہو جائے تو دونوں گروہوں کی رائے اخلاص پر مبنی ہو اور یاد رکھیے میرے بھائیوں اختلاف ایک تو دلیل پر مبنی ہو اور دوسرے اخلاص اس میں تو اختلاف بری چیز نہیں ہے وہ اختلاف برا ہے جو اپنی نفر پرستی ہٹ درمی ضد اور انعق پر مبنی یہ اختلاف برا ہے لیکن اگر اختلاف اخلاق سچائی اور دلیل پر بنیاد رکھتا ہے تو ایسا اختلاف بری بات نہیں ہے ڈبلو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا اختلاف کرنے کا حق صحابہ اکرام کو دیا حتیہ کہ اپنی ذات سے اختلاف کرنے کا حکم دیا اس اختلاف کرنے کی اجازت دی اپنی ذات سے حالانکہ حضور تو نبی تھے آپ پر بہین نازل ہوتی تھی آپ کا براہ راست رابطہ اللہ سے تھا لیکن اس کے باوجود سیرت کی کتابوں میں ہمیں کئی بات آس مل جائیں گے جن باقیات میں صحابہ کے اختلاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ پسند کیا بلکہ بعض اوقات صحابی کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی اپنی رائے کو چھوڑ دیا صحابی کی رائے پر آپ دیکھیں دس احد میں دیکھ لیں وہاں حضور کی رائے یہ تھی مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے بعض حضرات نے کہا نہیں باہر نکل کر حضور نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا آپ باہر نکلے حید سلمان کی پارسی رضی کی رائے تھی خندق کھوجی جائے حضور نے پسند کر لیا بدر میں جس جگہ کا انتخاب کیا حضور نے ایک صحابی نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے حضور نے فرمایا نہیں میری ذاتی رائے ہے تو عرض, عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال میں وہ جگہ بہتر ہوگی یہ جگہ بہتر نہیں ہے حضور نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو چنانچہ اس جگہ کو چھوڑا اور جس جگہ کی انہوں نے نشاندہی کی تھی مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو آپ نے پسند فرما لی تو میں اکثر جو عرض کرتے رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب سمجھا جاتا ہے اناد دشمنی اس نے مجھ سے اختلاف کیا اس کا مطلب یہ یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے ایسی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں ارے مجھ سے اختلاف کرتے ہوں میرے خلاف بات کرتے ہوں تو وہ اختلاف جو سچائی پر اور اخلاص پر مبنی ہو اس اختلاف کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اگر صحابہ کو نبی سے اس قسم کے اختلاف کی اجازت ہے اور صحابہ کو آپس میں اس قسم کے اختلاف کی اجازت ہے تو پھر ہمیں بھی ایک دوسرے سے اس اختلاف کی اجازت ہونی چاہیے آج امت کے اندر جو شدید ٹکراؤ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنی بات کو اپنی رائے کو حرف سے آخر سمجھتا ہے اور اس سے اختلاف کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو بہرحال میں نے ارض کیا کہ دونوں طرف کی رائے اخلاص پر مبنی تھی اس لیے اس رائے کو سنا گیا اور اس کی تاریخ بھی کی گئی البتہ اللہ نے ان لوگوں کی رائے کو پسند فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے اللہ نے اس رائے کو پسند فرمایا کیونکہ ان کے دل میں کسی رشتے کی قدر نہیں تھی سوائے ایمانی رشتے سارے رشتے ختم کر دیے اے تمرے فاروق کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تو یوں تک کہا یا رسول اللہ جو میرا رشتے دار ہے نا ان مشرقوں میں اسے میرے حوالے کیجیے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں اور جو فلاں کا رشتے دار ہے اسے اس کے حوالے کیجیے وہ اس کی گردن اکڑا ہے چنان اللہ نے فرمایا فرید ان دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو بلّ الآخرہ اور اللہ تو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اللہ اکبر یہاں غور کیجیے اللہ کہہ رہے تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے جن لوگوں نے یہ تجویز دی تھی کہ فجیا لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے ان کی تجویز میں ایک چیز تو خالص دین کی یعنی اس بات کی امید کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے لیکن دوسرا جز وہ ذاتی فائدے کا بھی تھا کہ مال آئے گا تو ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو دو چیزیں اس میں شامل ہو گئیں ایک دین والا پہلو کہ ممکن ہے یہ دشمن اسلام قبول کر لیں اور دوسرا معاشی فائدے والا پہلو کہ مال آنے سے حالات اچھے ہو جائیں گے اور اب تک کوئی واضح حکم مال غنیمت کے بارے میں آیا نہیں تھا اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ نبی کے صحابہ پوری امت کے لیے نمونہ بنے اس لیے مال کی طرف ان کے ذرا سے دھیان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا مالی مفاد کی طرف تمہاری توجہ کیوں گئی ہے تریدون عرضت دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو بلّ عید العاصرہ جبکہ اللہ تو تمہارے لیے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے بلّ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے آگے فرمایا لولا کتاب اللہ کا نمس کم فیم احسم عذاب عظیم اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو مال لیا ہے اس مال کے لینے پر تمہیں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ترجمہ جا آپ نے سنا اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے جو مال لیا ہے اس مال کے لینے پر تمہیں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا یہ کون سا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمان عذاب سے بچ گئے یہ کون سا فیصلہ تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو پہلے سے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس امت کے لیے بالآخر مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا یہ فیصلہ تھا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا اگر کہ ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا لیکن لوہے محفوظ میں یہ طے ہو چکا تھا تو اللہ فرماتے کہ چونکہ لوہے محفوظ میں میں نے پہلے سے یہ طے کر دیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا اس لیے تم نے جو مال لیا یا قیدیوں کا سبیہ لیا تو اس کے لینے پر میری طرف سے تم پر کوئی عذاب نہیں آیا ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ تم نے میرا حکم نازل ہونے سے پہلے ایک فیصلہ کیوں کر لیا اگر کہ مرضی میری تھی مگر میں نے ایک وقت پر اس حکم کو نازل کرنا تھا اس سے پہلے تم نے ایسا کیوں کر لیا بارہ بعض حضرات کی رائے یہ کہ اس آئٹ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس امت کے لیے فدیے کا مال غنیمت کا مال حلال کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے جو مال لیا تو اس کے لینے پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا دوسری رائے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ اجتہادی غلطی پر عذاب نہیں دیا جائے گا اجتہادی غلطی پر عذاب نہیں دیا جائے یہ بات سن لیجئے دیکھیے ایک غلطی ہوتی ہے کسدر جان بوجھ کر گناہ نفس پرستی کی وجہ سے گناہ اور ایک وہ غلطی ہے جو اجتہادی غلطی ہے اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے انسان انسان اپنے خیال میں ایک کام کو جائز سمجھ کر کرتا ہے یا اللہ کی رضا سمجھ کر کرتا ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس پر بھی سزا نہیں دیتے اجتحادی خطا پر سزا نہیں دی جاتی اور جان لیجیے اجتہادی خطا نبی سے بھی ہو سکتی ہے اور غیر نبی سے بھی ہو سکتی ہے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اجتہادی خطا پر سزا نہیں ہے اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے نہ دنیا میں سزا دے گا نہ آخرت میں سزا دے گا اسی کے اللہ جانتے ہیں اس نے تو کوشش کی مجھے راضی کرنے کی اور ایک کام کو جہز سمجھ کر کیا لیکن غلطی ہو گئی تو سزا نہیں ہے عذاب نہیں ہے ہاں اور ایک تیسرا مفہوم بھی بیان کیا آیز کا مطلب تو دن میں ہے نا اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو فدیہ لیا اس پر عذاب آتا تو کون سا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا یہ بتا رہا ہوں ایک تیسری رائے یہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے اور مسلمان استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا آپ پہلے سن چکے کسی صورت میں اللہ اکبر اللہ نے کہا مما کان اللہ بن تفم مما کان اللہ مزم بہم یسر فرون اے میرے حبیب جب تک ان مسلمانوں کے درمیان آپ موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اور جب تک ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو استقبال کرنے والے ہیں میں پھر بھی عذاب نہیں دوں اللہ حسم